جو دے چاہے وہ تیری مرضی کے خلاف ہو چاہے وہ تیری مرضی کے حق میں جو دے وہ لے لو وہ لے لو وہاں ہاکمانت ہو اور جن کاموں سے روکے اس سے رک جاؤ اللہ اب نے تیمیا نے کا ترجمہ یہ کیا رسول جو دے اس کا کرنا بھی سنت اور رسول جن کاموں سے منع کریں اس سے رک جانا بھی سنت اس سے رک جانا بھی سنت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 وہ لے لو ومان ہاں کمانتا ہو اور جن کاموں سے روکے اس سے رک جاؤ اللہ نے آیت کا ترجمہ یہ کیا رسول جو دیں اس کا کرنا بھی سنت اور رسول جن کاموں سے منع کریں اس سے رک جانا بھی سنت اس سے رک جانا بھی سنت, جانا بھی سنت رسول جو دیں وہ لے لو فلا و کا لا من منہ کا فیما شجربئی تسلیما فلا نہیں نہیں بھی کا تیرے رب کی قزم ہرگز نہیں ہر انسان سوچنے پر مجبور ہے ہرگز نہیں کیا نہیں ہاں تیرے رب کی قزم ہے رسول یعنی اللہ اپنی عزت تو جلال کی قسم کھا رہا ہے اے رسول تیرے رب کی قسم ہرگز نہیں اے اللہ کے نبی کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہرگز نہیں کہا لایو منون مجھے قسم میں تیرے رب کی یعنی اپنی عزت و جلال کی قسم اے محمد ہرگز یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے لایو منون مومن نہیں ہو سکتے آئے اللہ کے نبی کون لوگ مومن نہیں ہو سکتے جلدی بتائیے تاکہ ہم ان لوگوں میں سے نہ بنے فرمایا ہاں یہ مومن نہیں ہو سکتے مہی با شجر بئی جب تک کہ اپنے تمام اختلافات تمام تنازعات میں آپ کو حکم نہ مان لیں آپ کو فیصل نہ مان لیں آپ کو جج نہ مان لیں تمام چیزوں میں آپ سے فیصلہ نہ کرائیں ہاں اور آپ جو فیصلہ کر دیں آپ جو فیصلہ کر دیں اس سے اپنے دل میں تنگی نہ لائیں سم یو فیم فم ہرج فیصلہ مان لیا نبی نے کہا یہاں یہ ٹھیک ہے مان تو لیا لیکن دل میں یہ خیال آ گیا کاش نبی حق یہ زمین کا ٹکڑا مجھے دے دیتے تو, کتنا ہوتا فیصلہ تو مان لیا لیکن دل میں یہ تنگی آ گئی یہ ٹکڑا مجھے مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا قرآن کہہ رہا یہ تنگی بھی اگر تمہارے دل میں آ گئی تو تم مومن نہیں ہو سکتے آپ جو فیصلہ کر دے اس کے مسلمان کے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے وہی تسلیما اور آپ کے فیصلے کو بلا چون چرا تسلیم کر لینا چاہیے بس جو کہہ دیا منہ سب دکھنا ترا تصور کیجئے اس حدیث پر وانا نسن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتاکون احب الیہ من والده و ولده والناس اجمعین تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا لا یؤمن احدکم حتاکون احب الیہ من والده و ولده والناس اجمعین تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ اور ساری انسانیت سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ جان لے با اس میں تفضیل جب تک وہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ نہ جان لے حضرت عمر فاروق کہتے اللہ کے نبی ساری کائنات میں آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں میری نظروں میں آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں میری نظروں میں لیکن میری جان سے زیادہ نہیں میری جان سے زیادہ نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ سمن آئے عمر ابھی تو مومن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جاننے لگا ہوں آپ کو اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھنے لگا ہوں آپ کو فرمایا انتا یا عمر الآن اب تم پورے مومن ہوئے ہو اب تم ایمان کے اندر داخل ہوئے ہو اب تم پکے سچے مسلمان ہوئے ہو ہائے جب حضرت عمر فاروق جیسے انسان کو نبی یہ کہہ دیں لستا مومنن تو مومن نہیں اس شخصیت کو جس کے بارے میں کبھی فرمایا تھا کہ لو کا نہ نبی جن عمر اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا لیکن اگر عمر فاروق یہ کہہ دیں کہ میری جان سے زیادہ آپ عزیز نہیں ہے اور ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے تو نبی کا جواب وہ شخصیت کو یہ کہ ان آئے عمر تو ابھی مومن نہیں لذتا تو ابھی مومن نہیں جب عمر فاروق کو یہ جواب ہو سکتا ہے نبی کا تو ہمیں آپ کی حیثیت اور مقام آئیے اس ٹکڑے پر ذرا غور کیجیے لائیو مین دتا احبا اپنے باپ سے زیادہ جب تک وہ محبوب نہ جان لے باپ سے زیادہ گالبر واقعہ آپ نے سنا ہوگا دیکھی محبت کیا ہے وہ محبت کیا ہے کبھی کہا تھا جنگ ہو رہی تھی اور عبداللہ اللہ ابن ابے جو رئیس المنافقین تھا اس نے کیا کہا یہ محمد تو سب کو مروانے آ گیا ہے یہاں چلو مدینہ واپس چلتے ہیں اور مدینہ واپس پہنچنے کے بعد جو عزت والا ہے سب سے زیادہ عزت والا سب سے بڑے زلیل کو مدینہ سے نکال دے گا اپنے آپ کو سب سے بڑا عزت والا اور محمد رسول اللہ کو سب سے بڑا زلیل کہا تھا لا جن آز منہل ازل عَز اس میں تفضیل اور ازل بھی اس میں تفضیل سب سے بڑا عزت والا یعنی عبداللہ ابن اوبے سب سے بڑے زلیل یعنی محمد کو نکال دے گا یہ الفاظ اس کے بیٹے عبداللہ ابن اوبئی نے سن ابن اوبئی کے بیٹے عبد اللہ نے سنی جنگ کا پاسا دیکھتا ہے بھاگنے لگتا ہے اب مدینہ میں سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جب وہی نازل ہوگی اور میرے قتل کا فرمان جاری ہوگا چلو مدینہ چھوڑیں مدینہ سے بھاگنے کی راہ فرار اختیار کر رہا ہے بھاگنا چاہتا فرار اختیار کر رہا ہے اس کا بیٹا پیچھے پیچھے اس کے دوڑ رہا ہے جیسی مدینہ کے بارڈر کو کراس کر کے مکہ کے بارڈر میں قدم رکھنا ہی چاہتا ہے کہ عبداللہ ابن ابے کا بیٹا عبداللہ اس کا بھی نام تھا اس نے تلوار اپنے باپ کی گردن کی اوپر رکھ دی آئے ابو جان آپ کو یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو یہاں سے رخصتی کی اجازت نہیں ہے آپ کو میں بالکل یہاں سے جانے نہیں دوں گا رک جائیے جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جائیں منافقوں کا سردار بولا عبد اللہ ابن ہو میرے بیٹے مجھے چلے جانے دے تو جانتا ہے کہ آج محمد رسول اللہ کو آنے میں دیر لگے گی کہ اللہ کی قسم جب تک نبی اجازت نہ دیں گے میں تم کو نکلنے نہ دوں گا کہا بیٹے میں جانتا ہوں کہ تم پورے مدینہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی شخص اپنے باپ سے محبت کرتا ہے تو میرا بیٹا مجھ سے کرتا ہے آئے عبداللہ اللہ مجھے جانے دے میں جانتا ہوں کہ سب سے زیادہ پورے مدینہ میں اگر کسی کو محبت ہے تو تجھے مجھ سے ہے اور میرا بیٹا ایسا بالکل نہیں کر سکتا میں جا رہا ہوں کہا ابو جان ایک انچ بھی قدم آگے بڑھا دیا کابے کے رب کی قسم تلوار گردن پہ مار دوں گا اور محمد الرسول اللہ کا ساتھی جو کہتا ہے جو کر کے دکھا دیتا ہے کہا میں جانتا ہوں کہ پورے مدینہ میں سب سے زیادہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے بالکل نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کر دے فرمایا ابو جان یہ بالکل صحیح ہے کہ پورے مدینہ میں اگر سب سے زیادہ کوئی محبت اپنے باپ سے کرتا ہے تو میں آپ سے کرتا ہوں لیکن آج ایک اور حقیقت سن لو کہ آپ سے بھی زیادہ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو فاطمہ کے باپ سے کرتا ہوں اتنے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم آ جاتے ہیں باپ بیٹے کا جھگڑا دیکھتے ہیں ابھی معلوم نہیں ہے جبرائیل بھی نہیں آئے کیا بات ہے اللہ کے رسول میرے باپ نے یہ کہا کہ سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑے زلیل کو نکال دے گا اور میں جانتا ہوں کہ نبی کو گالی دینے والے کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اے اللہ کے رسول میں نے اپنے باپ کو روک رکھا ہے کیا حکم فرماتے میرے باپ کے لیے جانے دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے یا اس کو روک لیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنے لگے عبداللہ اللہ اپنے کا بیٹا کہتا ہے اے اللہ کے نبی اگر جبر کا انتظار کر رہے ہیں تو جبرائیل اگر آسمان سے میرے رب کے قتل کا حکم لے کے آ جائیں میرے باپ کی گردن کے اڑانے کا حکم لے کے آ جائیں تو اللہ کے رسول یہ نیک کام کسی اور کو کرنے کے لیے نہ دینا یہ کام اس کا حکم اس کے بیٹے کو دینا مجھے اللہ کے رسول آپ کا حکم نکلتے ہی آنکھ چھپکنے سے پہلے اپنے باپ کی گردن تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں پہ میں ڈال دوں گا کہا کیا تم اپنے باپ کی گردن کاٹ دو گے کہا جا آئے عبداللہ عبد ابے کے بیٹے میں نے اپنی تجھ سے ہی تیری مجھ سے جو لانا محبت ہے اس محبت کی وجہ سے جا میں نے تیرے باپ کو معاف کر دیا جانے دے جانے دے نظر انداز کر دیا اس کو چھوڑ دو اس کے راستے کو چھوڑ دو میرے پیارے ساتھی ہو یہ تو میو اپنے باپ سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت باپ سے زیادہ والا دی اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ جناب محمد رسول اللہ کو چاہو اپنی اولاد سے زیادہ جب تک مجھے نہیں چاہو گے تو مومن نہیں ہو سکتے لائیو میں مومن نہیں ہو سکتے یہاں ذرا غور کیجئے گا حضرت ابو بکر صدیق بوڑے ہیں جنگ بدر ہو رہی ہے لڑ رہے ہیں محمد رسول اللہ کی طرف سے اور اب ابو بکر صدیق کا بیٹا لڑ رہا ہے جنگ بدر ہی میں کافروں کی طرف سے ابو جہل کی طرف سے بدر کا ایک ایسا مار کا ہے جو باپ اگر نبی کی طرف ہے تو بیٹا ابو جہل کی طرف ہے اور اگر بیٹا ابو جہل کی طرف ہے بیٹا اگر نبی کی طرف ہے تو باپ ابو جہل کی طرف ہے یہ ایسی لڑائی تھی یہ ایسی جنگ تھی ابو بکر نبی کی طرف سے ہے تو ابو بکر کا بیٹا ابو جہل کی طرف سے لڑ رہا ہے حتیہ کہ کئی مرتبہ تلوار ابو جہل کے بیٹے یہ حضرت ابو بکر صدیق کے کے بیٹے نے اٹھائی جب تلوار چلانا چاہی باپ نے نظر اٹھائی بیٹے نے دیکھا یہ تو ابو بکر ہیں یہ تو میرے باپ نے تلوار روگ لی جلدی ہٹ جاؤ آئے باپ اے ابو جلدی ہٹ جاؤ کہیں آج یہ گناہ نہ ہو جائے کہ بیٹا اپنے باپ کو قتل کر ہٹ جاؤ ہڑا دیا کئی مرتبہ ابو بکر اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے آئے لیکن بیٹے نے دیکھا یہ میرا باپ ہے چھوڑ دیا ایک دن آیا کہ حضرت ابو بکر کا بیٹا بھی اسلام لے آیا ایک دن آیا کہ ابو بکر کا بیٹا بھی اسلام لے آیا دونوں ایک دن کھانا کھا رہے ہیں جنگ بدر کو ہوئے کئی سال ہو گئی ہے آج باپ بیٹے دونوں کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھانے کے درمیان جنگ بدر کا واقعہ اٹھ گیا حضرت ابو بکر صدیق نے کا بیٹا کہنے لگا کیا؟ آئے ابو جان بدر کی جنگ یاد ہے ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے مرتبہ قتل کر دوں آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا میرے سامنے ایک بوڑھا چہرہ آیا اور باپ کی محبت میرے دل میں جوش مارنے لگی اور میں نے یہ سوچ کر کہ بیٹے کے ہاتھ سے باپ قتل نہ کر دیا جائے میں نے آپ کو چھوڑ دیا کتنا بڑا احسان تھا میرا حضرت ابو بکر صدیقی کھڑے ہو گئے اے میرے بیٹے تو میں تیری تلوار کے نیچے آیا اور دیکھا یہ میرا ہے اور مجھے چھوڑ دیا اللہ کی قسم اگر بدر کے میدان میں میری تلوار کے نیچے آ جاتا اور میں دیکھ بھی لیتا تیرا چہرہ تو کابے گرب کی قسم یہ نہ سمجھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے بلکہ میں محمد کا دشمن سمجھ کر تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا یہ محبت ہے آج محبت رسول کر کا دابا وہ کرتے ہیں جن کو صحیح سے نماز پڑھنا نہ آئے جو کوے کی چونچوں کی طرح سجدے کریں اٹھیں بیٹھیں جن کو پیشاب کر کے استنجا کرنے کی تمیز نہیں میرے بھائی ابھی محرم کا مہینہ لگنے والا ہے جو اپنے جسموں کو لہو لوہان بھی کریں گے سینے بھی ٹھوکیں گے ماریں گے پیٹیں گے سب کچھ کریں گے ازان کی آوازیں آئیں گی سلاح نماز جائے چولے میں نماز جائے پھار میں ہم تو محبت رسول کے شیدائی ہیں ہم تو حب رسول کے دعوے دار ہیں ہائے جس نماز کو کبھی میرے نبی نے کہا تھا سلاح تو قرت آئی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز تو نہ پڑیں گے ہاں ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں ارے اگر محبت کافی ہوتی تو ابو طالب کو کون سی محبت کم تھی ابو طالب کو کون سی محبت کم تھی ہاں وہ تو یہاں تک کیا بیٹھے تھے بھتیجے جا دیکھتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں کوئی تیری طرف تیری نظر اٹھا کر بھی دیکھنے کی ضرورت کر لے میرے پیارے ساتھیوں اگر محبت کی بنیاد پر جنتیں مل رہی ہوتی تو ابو طالب کو تو اللہ کے نبی جنت میں لے جاتے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او میرے نبی تیرا چچا تو اس سے بہت زیادہ محبت ضرور کیا کرتا تھا لیکن میں تیری ساری دعاؤں کو سن لوں گا یہ دعا اگر تو ستر مرتبہ بھی کرے گا کہ وہ طالب کو جنت دے دے تو میں نہ دوں گا میں تیری دعا کو رد کر دوں گا میں تیری دعا کو بھی خارج کر دوں گا ذرا تصور کیجیے ابو طالب کی محبت کون سی کمتی محبت ہونی چاہیے رسول نے جو کہا وہ کر کے بھی باپ سے بھی زیادہ اور بیٹے سے بھی زیادہ نبی محبت حضرت میں نقل کرتے حضرت عمر فاروق کا بیٹا گھر میں گھسا جیسے اندر آئے گا کیا پکا ہوا ہے گھر میں بھوک لگی ابو کا ابو بھوک لگی کیا پکا کیا بنا ہے گھر میں کہا ادبا عربی میں لوکی اب آپ کے ہاں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے لمبی سی ہوتی ہے ہرے رنگ کی ہوتی ہے لوکی بولتے ہیں نا بہت سے علاقوں میں اس کو کدو بولتے ہیں تو وہ لوکی اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے بخاری میں حدیث بھی آئے اللہ کے رسول اس کو تلاش کر کر کے کھاتے تھے ہمارے بہت سے بھائی بیچارے دلیل دیتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ حلوہ بخاری کے حدیث دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور آسل شہد بہت پسند تھا اسی لیے وہ شب برات کا حلوہ کھاتے ہیں کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس کی یہ دلیل ہے اس کی میں نے کہا کیوں کھاتے ہو کہا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ حلوہ رباخاری بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھا میں نے کہا رے بھائی اس دن کیوں کھاتے ہو حلوہ اور شہد تو آپ کو ہمیشہ پسند تھا نہیں شب برات کے دن کھائیں گے میں نے کہا پھر شہد کہاں چلا گیا حدیث میں تو یہ بھی لفظ موجود ہے اور جب میں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول لوکی بھی پسند کرتے تھے کہنے لگے کہ وہ رسول کے لیے تھا حلوا مولویوں کے لیے تصور کرنا گھر سے نکلتے ہیں اللہ کے نبی راستے میں ابو بگر مل جاتے ہیں کا کیا ہوا کا بھوک نے بے چین کر دیا اور آگے بڑے عمر مل جاتے ہیں کا کیا ہوا اللہ کی قسم بھوک نے بے چین کر دیا تینوں لوگ ابو ایوب انصاری کے مہمان بن جاتے ہیں رات میں کتنے اچھے مہمان ہیں جو میرے گھر میں تشریف لائے بیٹھیے خجوروں کا خوشہ توڑ کے لائے تب تک آپ اس کو کھائیے میں بکری کو زبا کر دیتا ہوں ابھی گوشت بنا کے سامنے لاتا ہوں چھری لی بکری کو لٹایا اللہ کے نبی نے دیکھا یہ دودھ دینے والی بکری ہے جا کر پکڑ لیا ابو ایوب میری وجہ سے میری وجہ سے تمہارا چھوٹا بچہ بھوکا رہ جائے گا اس کو دودھ نہیں ملے گا یوب کی فکر کرو ہم لوگ تو کھجوروں پر بھی گزارا کر لیں گے نہیں نہیں تم اس دودھ دینے والی بکری کو نہ کرو کبھی کسی مولوی نے مرغا کاٹنے سے روکا ہے نہیں نہیں اس کو زبا نہ کرو کا ٹھیک ہے اللہ کے رسول ٹھیک ہے اللہ کے نبی میرے پاس ایک سال کا بچہ بھی ہے اسی بکری کا گئے اور اس کو ذبا کر دیا کوشت بن کے سامنے آیا کو بن کے سامنے آیا اس دور کی نیامتیں بن کے سامنے آئی ابو بکر بیٹھے امر بیٹھے امام بحقی اپنی سنن میں نقل کرتے ابو بگر بیٹھے امر بیٹھے اللہ کے نبی بیٹھے اور ان نیامتوں کو دیکھ کر میں بھی اکرم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ابو ایوب نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے فرمایا اللہ تو سال ان اب انہی نعمتوں کے بارے میں تو اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا کھائیں تھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں دسترخوان پر بھی بیٹھے تو اللہ کا درس اللہ کی دعوت فکر آگر سے ڈرا رہے ہیں اس کے بعد میں آپ نے ایک روٹی اٹھائی اور اس روٹی کی اوپر آپ نے گوشت کی دو بوٹیاں رکھی ہمیں روٹی کی لمبائی چوڑائی کا علم نہیں ہو سکا میں نے اپنے بڑے بڑے استاذوں سے پوچھا بولانا رئی سہمن سے, سے بھی میں نے صفی الرحمانزہ مبارک پوری جب زندہ تھے وہ میرے استاد تھے میں نے ان سے بھی پوچھا لیکن اس بارے میں کوئی خلیہ نہیں مل سکا کیوں روٹی کی لمبائی چوڑائی کیا تھی میں نے پاکستان کی روٹیاں دیکھی ہیں بڑی لمبی لمبی ہوتی اور کبھی کبھی بہار اور بنگال گیا جاتے ہیں تو بالکل دو لگمے کی میں نہیں بتا سکتا اس کی لمبائی چوڑائی کیا تھی ایک روٹی کی اوپر گوشت کی دو بوٹیاں رکھی اور اس کو تہہ کیا ایوب یہ میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو آج پندرہ دن ہو گئے میرے گھر میں چولا نہیں جلا اس نے کھانا نہیں کھایا ابو اوب انساری نے اس روٹی کو بھی لیا گھر میں گئے ایک بڑے برتن کو لیا اور اس بڑے برتن میں گوشت تو سالن رکھا اور تین چار پانچ روٹیاں رکھ لی اور سالن سے گوشت سے پیالہ بھر لیا اور لے کے چلے تو پیچھے سے جنابی محمد اللہ کھینچ لیتے ہیں کہتے ہیں ابو میری بیٹی کو اتنا نہ نکھلاؤ اتنا نکھلاؤ کہ رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت نہ کر سکے اللہ کو یاد نہ کر سکے اور اتنا کھائے کی پھر وہ سو جائے اور اللہ کے ذکر کو بھول جائے گھر پر وہ لوگ الزام لگاتے ہو کہ اس نے حلوے کھائے اس گھر الزام لگاتے ہو کہ ہوئے ہاں جنگ میں ہوئی تھی جنگ اد سوال میں ہوئی تھی تم سابان میں دو مہینے پہلے کیوں کھا رہے ہو ذرا بتاؤ تو نبی نے حلوہ پیا تھا تم اتنا مضبوط کیوں بناتے ہو کہ ٹوٹے بھی نہیں ہاں نبی نے ایک سال کھایا تم ہر سال کیوں کھاتے ہو نبی نے اکیلے کھایا آپ کے صحابہ نے نہیں کھایا تو تم اکیلے کیوں نہیں کھاتے ہو تمہاری پوری قوم کیوں اس میں لگ جاتی ہے یہ تمام سوالوں کے جواب ابھی تمہارے پاس بھی نہیں ہے ہاں لوگی بھی تو پسند دی اللہ کے نبی کو فریش اس کے کھانے کا بھی کوئی تیوہار بناؤ کوئی مہینہ بناؤ میرے بھائیو تصور کیجئے نبی کے سامنے تو یہ نعمتیں آئیں آپ کبھی بڑا جلسہ کریے علما کو بلائیے مولویوں کے لیے عظیم قسم کی نعمتیں رکھ دیجئے اللہ کے رسول نے دیکھا تو کہنا مولوی ان نعمتوں کو دیکھتا تو کہتا الحمدللہ پھر ہر لقمے میں تو کھاتا رہے گا الحمدللہ بیچ بیچ میں بھی بولتا رہے گا اور کبھی کبھی تو پکانے والی کو بھی دعا دیتا ہے اللہ پکانے والی کو نیک اولاد دے پکانے والی کو جنت دے پکانے والی کو سوالے بنا دے کیا لذیذ کھانا بنایا الحمد للہ اور کبھی اسی مولویوں کی دعوت کر کے دیکھو پھر سبزیاں لگاؤ ساگ بناؤ ہاں سبتو سب تو و تو رکھو میرے بھائی لک میں للہ نکلے گا اور ہو سکتا ہے سال تمہارے جل سے میں بھی نہ آئے اور کہہ چلو تم تو مہمانوں کی عزت بھی کرنا نہیں جانتے ہو یہی مہمانوں کی عزت ہوتی ہے حدیث پھر بھی رہے گی اس کے پاس کی مہمانوں کو اچھا کھلاؤ مولوی کبھی ہار نہیں مان سکتا کہتے ہیں کہ ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنسا کو کبوتر بھی رو رہا ہے تو کبوتر نے کہا بھائی کوے سے تو کیوں رو رہا ہے پاگل تو سمجھتے ہیں نا تو کوا کہتا بھی تو رو رہا ہے تو کبوتر نے کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کیوں میں حلال ہوں اور یہ شکاری مجھے جال سے نکال کے کاٹ کے کھائے گا مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے تو کیوں رو رہا تو, تو حرام ہے تجھے تو نکال کے اڑا دے گا تجھے رکھ کے کیا کرے گا کولا تم سے زیادہ الجھا ہوا ہوں میں کہ کیوں؟ کہ یہ جال جاہل کا نہیں ہے جس میں ہم پھنسے ہیں یہ, جا... یہ جال مولوی کا ہے تو کیا ہوا مولوی کا ہے مولوی کا ہے تو کیا ہوا کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ ہلال کا فتبہ دے کے مجھ کو بھی کار کے نہ کھا جائے گی. جس مولوی سے کوے اور کبوتر تک پریشان ہوں تو پھر عوام کا حال کیا ہوگا وہ کہہ رہا ہے ادھر باندھو وہ کہتا ادھر باندھو وہ کہتا ادھر باندھو وہ کہتا میرا امام برحق وہ کہتا میرا امام برہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے ترق تو لنگل بھی کتاب اللہ ہی وہ سنتی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور لوگوں تم ان دونوں کو مضبوطی سے جب تک پکڑے رہو گے مو تمس سچ تم بھی ہی ماں, ماں سے جوڑ دیا جب تک تم پگڑے رہو گے تب تک تم گمراہ نہو نہ گے تب تک کائنات کی کوئی طاقت تمہیں ہٹا نہیں سکتی اور آج ہم تہتر بہتر بہتر فرقوں میں بڑھ گئے اس کا مطلب یہ ہوا مفہ میں مخالف نکالیے مطلب یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ دیا جب تک تم ان دونوں چیزوں کو قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پگڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے اور جب ان دونوں کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے ہو جاؤ حضرت عمر فاروق کا بیٹا پوچھتا ہے کیا پکا کہ کی لفظ ہے خصائص. چہرہ پھر لے. ایسے. یہ بھی کوئی کھانے والی چیز جو اس نے ایسے کیا کہا پکا لیتے اپنے ابو کی طرف دیکھنے کے لیے چہرہ کیا پکا لیتے جو کہنے والا تھا کیا پکا کیا دیکھتا کہ میرے ابو کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اتنا ہی بس اپنے بیٹوں اور لاڈلوں کے محبت کے چکر میں ان کی ہر جائز و ناجائز مرادوں کو پورا کرنے والوں سن لو پیچھے مڑ کے اس لڑکے نے دیکھا تمیاں سے تلوار باہر اور یہ وہ تلوار ہے جو شمائل ترمیزی میں نقل ہے کہ آئے عمر تم تلوار نکالنے میں جلدی مت کیا کرو جب تمہارے ہاتھ میں میں تلوار دیکھتا ہوں تو ساتھ میں آسمان کی پیشانی پر پسینہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں خالد ابن ولید نے نو تلواریں توڑی تھی ایک جنگ میں اللہ کے نبی نے کہا تھا تم اللہ کی تلوار ہو سیف اللہ لیکن حضرت عمر سے کہا تھا عمر تم تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تم میان سے تلوار نکال لیتے ہو تو آسمان بھی شرما جاتا ہے اور اس کی پیشانی پہ پسینا آ جاتا ہے تلوار دیکھی کچھ نہیں بولا کھا رہا یا نہیں بیٹھ گیا کھانے کے لیے. کھانا کھا لیا کہا اللہ کی قسم اگر آئندہ تونے, یہ لوکی میرے نبی کی محبوب سنت ہے. میری نگاہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی کے ڈھلے تلاش کرتے ہوئے دیکھا اور کھاتے ہوئے دیکھا اسلامی سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی آئندہ اگر تو نے لوکی کھانے سے منع کر دیا تو اللہ کی قسم میں یہ سمجھ لوں گا یہ میرا بیٹا نہیں محمد رسول اللہ کی سنت سے نفرت کرنے والا میرے سامنے بیٹھا اور میں گردن اڑا دوں گا محبت رسول کیا تقاضا یہ کہ ہم رسول سے ایسی محبت کریں جو جناب محمد رسول اللہ نے کام اس کے اوپر عمل بھی کر کے دکھائیں فرمایا ونا اور ساری انسانیت میں سب سے زیادہ رسول کو چاہو ایک واس کہہ کر تو بہت بڑا احسان کیا ہے محمد الرسول باپ سے بھی زیادہ اولاد سے بھی زیادہ دیکھیے یہ محبتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کسی کو باپ سے کسی کو اولاد سے ون ناس اور ناس میں پیر بھی آ گئے امام بھی آ گئے محدث بھی آ گئے مولوی بھی آ گئے و ساری انسانیت ہو سکتا ہے کہ کسی کو مسلکی جذبہ اس کے اندر زیادہ بیٹھا ہو نہیں میرے امام کی بات غلط کیسے ہو سکتی یہی پتھر کی لکیر ہے یہی ہے کاون بڑے ہمارے بزرگ اتنے, قابل, اتنے بڑے بزرگ ان سے بھی ہو سکتی ہے کیا وہ بھی غلط راستہ بتا سکتے ہیں کاون سے اجمائین ساری انسانیت ایک طرف محمد رسول اللہ کا فرمان ایک طرف محبت رسول کا دعوا دو فرشتے آسمان سے زمین پر اترے ایک زمین آسمان کے بیچ میں رہ گیا اور ایک فرشتہ زمین پر آ گیا زمین والا فرشتہ اوپر والے فرشتے سے کہتا آہوا آہوا. نبی اکرم سو رہے ہیں حضرت ابو کے صدی کیا یہی ہے وہ جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا دوسرا اوپر والا فرشتہ کہتا ہاں یہی ہے تو اوپر والے فرشتے نے اس سے کہا نیچے والے فرشتے سے اس آدمی کو تولو اس کی امت کے ایک آدمی کے ساتھ ترازو پر رکھ کر وزن کرو کہ کون بھاری ہے کون وزن ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو بھی گئے اور میں اکیلا ایک طرف رکھا گیا جب تراجو اٹھائی گئی اور رجا تو میں دس سے بھی زیادہ ہو بھی آتن, سو آدمیوں کے ساتھ تو لو سو آدمی ایک طرف رکھے گئے میں اکیلا ایک طرف تراجو پر رکھا گیا جب ترازو اٹھائی گی فاوزین تو بھی پر اجا تو جب ترازو اٹھائی گئی تو میں سو سے زیادہ بھاری تھا یعنی میرا پڑا جھکا ہوا تھا اس کے بعد رشتے نے کا ذمہ اس کو ایک ہزار لوگوں کے ساتھ تو ایک ہزار ایک طرف میں اکیلا ایک طرف فوجن تو بھیم پر اجا تو جب ایک ہزار لوگوں کی ترازو اٹھائی گئی تو میں زیادہ بھاری تھا. بلکہ آپ نے نقشہ کھینچا میزان وہ اتنے ہلکے تھے ایک ہزار لوگ جیسے کوئی بھاری چیز ہلکی چیز کے مقابلے میں ترازو پر جھٹکے سے رکھ دی جائے تو ہلکی چیز اچھل جاتی ہے ہلکی چیز بکھر جاتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک ہزار ایک طرف تھے فرشتے نے جب مجھے دوسری طرف رکھا تو ایک ہزار کا پڑھلا من خفت ترازو کے ہلکا ہو جانے کی وجہ سے اچھل گیا کان کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں نہ جا کہ وہ میرے اوپر منتشر بکھرے پڑے کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا،, گرا ایک دوسرے ایک دوسرے کے اوپر گرا پڑ رہا ہے فرشتے نے کہا چھوڑ دو اس کو اگر پوری امت کو ایک طرف رکھ دو گی اور اس کو ایک اکیلے ایک طرف رکھو گے تو پوری امت پر بھاری رہے گا اس حدیث سے میں نے مسائل نکالے ہیں پہلا مسئلہ تو اس حدیث سے یہی نکل جاتا ہے کہ جس طریقے سے ایک نبی نبی آ ساری امت پر سب سے بھاری ہے اسی طریقے سے اس دنیا میں جتنے بھی پیر آئے ولی آئے مولوی آئے محدث آئے بزرگ آئے سب کی زبان سے قیامت کی صبح تک جتنے اقوال و افعال نکلیں وہ سب کو ترازو کے ایک پڑے پہ رکھ دیا جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا زندگی کا ایک جملہ من ال رسول جو آپ نے دیا ہے وہ ایک جملہ اگر ایک پڑنے میں رکھ دیا جائے تو نبی اکرم کی زبان سے من منحصر رسول جو ایک لفظ نکلا ہے قیامت تک کے سارے پیر ولی ملا مولوی امام محدثوں کے قیامت تک کے سارے اخبال و افعال مل کر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے کے برابر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا جبرائیل آتے تھے میرے نبی کے پاس اور ہمارے پاس جبرائیل نہیں. اسی لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے انپڑ. انپڑ اس معنی میں تھے کہ آپ کو دنیا میں کسی نے, کسی نے نے نہیں پڑھایا لیکن محمد الرسول اللہ سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا اس لیے کہ آپ کا استاد اللہ تعالی ان پڑھ اس معنی میں تھے کہ دنیا میں کسی استاد نے آپ کو نہیں پڑھایا بلکہ آپ کو اللہ نے پڑھایا آپ دنیا والوں کی نظر میں ان پڑھ اس لیے تھے کہ آپ نے کبھی پڑھا نہیں تھا لیکن آپ سے بڑا عالم کوئی اس لیے نہیں ہے کیونکہ جس کو اللہ پڑھائے اس سے زیادہ اس سے بڑا کوئی عالم ہوگا اللہ کے نبی کو کس نے پڑھایا اللہ نے دلیل آئیے وہ دیکھیے ایک انسان ایک انسان کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا آدمی بھول جاتا ہے جیسے کل ہم نے کسی بچے کو کوئی چیز پڑھائی اور آج اس سے سنی تو ضروری نہیں کہ وہ ساری چیزیں یاد رکھے کچھ بھول بھی جاتا ہے اور میرے استاد نے دس سال پہلے ہمیں کیا پڑھایا اور آج ہمیں وہ باتیں یاد نہیں ہیں بہت سی باتیں یاد بہت, بہت سی نہیں ہیں انسان جب کسی انسان کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا بھول, بھول جاتا ہے اور اللہ کے رسول کو اگر کوئی انسان پڑھاتا تو نبی بھی بھول جاتے اس لیے شخصی ضرورت تھی ایک ایسے استاذ کے پڑھانے کی کہ اللہ کے رسول وہ تعلیم آپ کی تعلیم نہ آپ بھولیں اور قیامت تک وہ تعلیم باقی رہے اس لیے اللہ نے کیا فرمایا سانو قوریو کا فلا ذرا غور کیجئے اس جملے پر اللہ نے کیا کہا سالو کا فلاتن تنسا اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ اس کو بھولیں گے نہیں کیوں اللہ جب پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا بھولا نہیں جاتا اور اسی لیے نبی اکرم کی تعلیمات آج تک موجود ہے اور قیامت کی صبح تک انشاء اللہ باقی رہے گی وہ بھولنے کے لیے نہیں آئی ہے وہ بھولنے کے لیے نہیں آئی ہے اجمرین ساری دنیا ایک طرف اب آپ غور کر کے دیکھ لیجیے وان ابھی ہو رہی رہتا رضی اللہ تعالی کال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلاد کے اندر لائے جب تمہارا امام کہ تم بھی زور سے کہ فرشتے بھی یامین بولتے ہیں ان وافقۃ امین و तामिन الملائکہ اگر تمہاری یامین فرشتوں کی یامین سے مل گئی تو اللہ اس کا انعام کیا دے گا مغفرا لہ ما تقدم من ذنبی اب تک تم نے جتنے گناہ کیے اللہ تمہارے اب تک کے سارے گناہ معاف کر دے گا صغیرا ہم سے کہتے ہیں کہ اتنی زور سے بولو کہ بغل والا سنے اور اب وہ بھی نہیں سنتا ہے بدایوں میں گیا یوپی کا ایک ڈسٹرکٹ ہے بدایوں بہت bure phase the اسٹیشن پہ پہنچا تو دیکھتا ہوں کوئی نہیں ہے جن کو گاڑی لے کے آنا تھا کتنے میں موبائل کی گھنٹی بجی میں نے کہا ارے بھائی کہاں ہیں آپ لوگ بولے یار راستے میں ماروتی پنچر ہو گئی مولی صاحب وہ آدھا ایک گھنٹہ لگ جائے گا اسٹیشن کے بغل میں مسجد ہے وہاں جا کے آپ نماز پڑھ تب تک میں آ جاتا ہوں میں نے کہا یاری کون سی مسجد میں بھیج رہے ہیں گیا ہمت کر کے مزو بنایا اندر گھسا تو وہ ہرے رنگ میں لکھا ہوا تھا سلاتو والسلام علیہ کا یا رسول اللہ اور اس کے نیچے لکھا تھا یہاں دیوبندی وہابی جماعت اسلامی ان تمام لوگوں کا آنا سخت منع ہے اور اس کے نیچے لکھا تھا مس جد اعلی حضرت اور دوسری طرف لکھا تھا مس مسل مس کے اہل سنت وال جماعت نمازی تو پڑھنا ہے مجھے کیا کرنا ہے اب وہ سلاح پہ اڑتے ہیں سب اٹھ گئے میں بھی سائڈ میں ہو گیا تاکہ ان لوگوں کو بھی دقت نہ ہو ورنہ پیروائر ملانا پڑے گا تو اب ہو تو گیا ایک سائڈ میں لیکن اب میرے پاس ایک آدمی اور آ گیا کہا اللہ اکبر تو میں نے بھی کہ اللہ کے لیکن میں نے نیت اوپر باندھ لی اب میں نے دل میں سوچا بدایوں میں ایک بھی اہل حدیث نہیں ضلع میں ڈسٹرکٹ میں گاؤں میں ہے جہاں مجھے جانا تھا کچھ بھی ہوا تو پٹ کے جانا ہے اچھی طرح اس لئے میں نے پہلے سوچا کہ میں آمین نہیں بولوں گا زور سے کیا کریں پھنس گئے وہ اوپر لکھا ہوا تھا تو پھر میں نے نیت باندھ لی اب وہ چل رہی تھی راجدانی ایکسپریس الحمد للہ رب العال رحیم اثرات مغدے نہیں کہتے لاہب اللہ, اکبر, سمی اللہ, اللہ اکبر وہ سب ہو رہی تھی اب دوسری رکات میں جب میں اٹھا تو پھر چلنے لگی الحمد رب اور میرے ذہن سے نکل گیا کہ آمین نہیں بول <laughs> پہلی رکات میں تو میں کنٹرول کر لے گیا اب وہ دوسری رکعت میں جب چلا وہ غیر تو میرے منہ سے ایک دم نکلا آ, آ آ نکلنے کے بعد پھر میرا دوسرے حساب سے آ مطلب آ تو تیز نکلی لیکن مین پھر ہم نے دیکھا کوئی نہیں بول رہا ہے تو آمین ایسے ہو تو گیا میرے ساتھ اب میں پوری نماز اللہ بہتر جانے ہوئی کہ نہیں ہوئی دھک دھک, دھک دھک دھک ہوتی رہی اب کیا ہوگا کبھی کبھی میرے دل میں اسی وقت یہ بھی آیا یار نماز توڑ کے بھاگ جاؤ لیکن پھر میں نے سوچا یار چلو پڑھی لے تب جو ہوگا سو دیکھا جائے گا بھائی کہہ دیں گے نکل گئی بھائی ہمارے یہاں بولی جاتی اور وہ امام صاحب نے سلام پھیرا پتا نہیں چلا وہ کتنی جلدی سلام پہ آ گئے سلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ یہ کہا بالکل یہی اسٹائل بالکل یہی سٹائل آپ وہ چھوڑ دیجئے کہ مولی صاحب سور کہہ رہے ہیں اور سور کہ چالیس دن زبان گندی رہے گی ان کے باپ کی حدیث ہوگی انگلش میں پک کہہ دیں گے اردو میں سور کہنا گوارہ نہیں جینٹل مین گے اردو والے نہیں ایسی دانتا. السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ یہ کس سور نے آمین کہا کا باپ مر گئے. اب میں نے نیچے سر کر کے میں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نہیں بول رہا ہوں میں سمجھ گیا کہ اب تو آفت آئی اللہ اللہ اللہ اللہ میں پوچھ رہا ہوں یہ کون سور تھا میں نے سر نیچے ہی میں کیا رہا میرے بغل میں جو لڑکا تھا نماز پڑھاتا تھا اس نے مجھے کون مار کہا بے بولتا کیوں نہیں ہے میرے مولانا کب سے چیل رہے کب سے چیخ رہے ہیں بولتا کیوں نہیں ہے میں نے کہا رے بھائی یہ کیا کر دیا میں نے کیا تم زور سے بولے آمین میں نے کہا ہاں وہ ہمارے ہاں زور سے بولی جاتی ہے تو ہمیں یاد نہیں تھا ہم نے بول دی تو میں معلوم نہیں یہ مسجد کس کی ہے میں نے کہا بھائی مسجد تو مسلمانوں ہی کی ہوتی ہے مجھے کیا معلوم کسی اور کی بھی ہوتی ہے ابے پاگل مسلمانوں میں میں بھی کس کی ہے اہل سنت نے کہا بحث کرو اس سے جو ہوگا وہ تو ہوگا پڑنا تو ویسے بھی ہے تو میں نے کہا کہ ہاں بھائی اہل سنت لکھا ہے اور امین بھی بولنا سنت ہے اس لیے میں نے بول دیا کہا کہ زور سے کیوں بولا آہستہ بولنا سنت ہے میں نے کہا بس اب اس کو میں پکڑ لیا میں نے کہا آہستہ بولنا سنت ہے آپ نے بولا یا نہیں بولا یہ بتاؤ کیا مطلب میں نے کہا آمین بولنا سنت ہے اور آپ خود کہہ رہے ہیں اگر آپ نے آمین نہ بولا ہو تو میں نماز دوہراؤں کیونکہ جو سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھا تو میری نماز کیسے ہو جائے گی اس کے پیچھے آپ بتائیے بولے کہ نہیں بولے ارے میں آہستہ بولا تو زور سے کیوں بولا میں نے کہا اس کا مطلب چھوٹے سور تم بھی ہو بولا کیا مطلب میں نے کہا بھائی میں زور سے بولا میں بڑا سور تم آہستہ بولے ہو تم چھوٹے سور ہو تو میری نسل کے الگ تو نہیں مجھے انہوں نے بھاگ تو آیا وہاں سے لیکن میں بڑا الجھ گیا میں باہر اسٹیشن پہ چائے والی کی دکان پہ بیٹھ گیا میں نے اب نہیں جاؤں گا میں اسٹیشن پہ اور چائے کی دکان پہ بیٹھ کے میں اس سے بنوانے لگا میں نے کہا بہت اللہ کا کرم ہوا چلو بھگایا مارا تو نہیں اتنے میں وہ لوگ گاڑی والی لے کے کیا میں نے کہا یار وہ تم نے کون سی مسئلے میں بھیج دیا تھا بولے تم نے لفڑا کر دیا ہوگا میں نے کہا میں نے کیا لفڑا کیا پہلی کچھ سے نکل گئی تو میں کیا کروں پہلی رکاط میں نہیں نکلی نہیں نکلی دوسری میں اب نکل گئی تو وہ لوگ کہیں گے کہہ تم بیٹھو یار اس میں گاڑی میں بیٹھے تو اب کیا دیکھ رہے ہیں اتنا لمبا پائپ جیسے ٹرک وغیرہ دھو جاتے ہیں اس سے پوری مسجد دھو رہے ہیں وہاں یہی ہوتا ہے یو پی میں مسجد دھو رہے ہیں پوری میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو ارے تو جائے میں نے کہا کر کیا رہے ہو نماز پڑھ لیا نا میری مسجد ناپاک ہو گئی میں نے کہا ابھی تمہیں عرشا کی نماز ہی پڑھنا پاک ارے بھاگڑا کی نہیں بھاگ رہا تو یہاں سے ہمیں پڑوائی لگا پڑا مسجد میں نے کہا کیا بات ہے مسجد دھوئی کی اس لیے دھو رہا ہوں کیوں کہ تے میری مسجد میں نماز پڑھ لی ناپاک ہو گئی میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو آج میرے مبارک قدم پڑ گئے جو دھل گئی ہے پتا نہیں کب سے ارے تو جا یار, تو ہمارے مولویوں سے پائے گا یہ کہ گاڑی دوڑا چلو یہاں سے چلے گئے اجیب حالات ہیں ہمارے یہاں آپ نہیں سمجھ رہے ہیں ابھی میں آپ کے یہاں بیٹھا ہوں یہاں آنے سے پہلے یہاں آنے سے ایک ہفتہ پہلے بھی مجھے جیل کی ہوا کھا کے آنا پڑی جیل کی صرف اس میں کہ اس ہمارے اس بڑی ہستی مولانا ثنا اللہ امر سری کو یہ کہا تھا. کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ سنا مولانا جرجیس یہ دونوں جہنم میں ہیں اور جل رہے ہیں جس نے یہ کہا تھا وہ بریلی کا ایک بڑا عالم تھا جس کا نام تھا صغیر اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دونوں جہنم میں جل رہے ہیں اور اللہ مجھے جب جنت میں بھیج رہا ہے تو یہ دونوں مجھ کو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں مامو چچا مجھے بھی جنت میں لے چلو یہ تقریریں ہوتی ہیں یو پی میں اب وہاں کے الحدیشوں نے مجھے بلایا کہ آؤ یار جواب دو تو میں نے کہا جب اس کی پوری کیسٹ سنی تو اس میں ایک لفظ اور دے گا نے سب سے پہلے جو گندا انڈا دیا اس گندے انڈے سے جرجسوا پیدا ہوا یہ تقریریں ہوتی ہیں میں نے کہا کہ بھائی میں جس کے پیڑ سے پیدا ہوا ہے وہ ماں میری زندہ ہے اور جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے وہ ذات حیون قیوم ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گی ہمیں اپنی شہادت کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سے شیطان کے اڈے سے پیدا ہوئے پھر سنی لکھا ہے کی حدیث یہ شیطان کے ایک بچے کا نام تھا اور اہل حدیث یہ اسی شیطان کی اولاد ہیں تو میں نے بس اسی بات کا وہاں جا کے جواب دے دیا کہ اگر حدیث شیطان کے بچے کا نام تھا اور اہل حدیث اسی شیطان کی اولاد ہیں۔ تو آپ کے مدرسوں میں جو لوگ بخاری اور مسلم پڑھا رہے ہیں اور جن کو آپ لوگ شیخ الحدیث کہہ رہے ہیں تو وہ ابلیس کے باپ ہوں گے آپ <تصفح> بھی تو شیخ الحدیث کہہ رہے ہیں ان کو تو وہ کون تھے ابلیس کے باپ اور یہ بریلی کے اندر جب میں نے کہی تو بریلی میں تو بھائی معاملہ پوری دنیا میں بریلیت جب وہاں سے نکلی ہو تو وہ تو گڑھ ہے میں نے کہا کہ جب تم نے خواب دیکھا ہے اور خواب اگر کسی کے سچے ہو سکتے ہیں تو میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ نے جب مجھے جہنم میں ڈالا اور اوپر سے جب فرشتوں نے پھینکا تو نیچے جانے میں مجھے ستر سال لگے کیونکہ بہت گہری تھی وہ تو وہاں دو چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں ایک پہ آلہ حضرت صاحب لیٹے تھے اور دوسری چارپائی خالی پڑی تھی تو میری کمر پوری طرح ٹوٹ چکی تھی ہڈیاں میری بالکل ٹوٹ چکی تھی تو میں اس پہ لیٹنے کے لیے چلا تو وہ ڈنڈا لے کے اٹھے یہاں کیوں لیٹ رہا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں تھکا ہوا ہوں کہا یہ تو میرے سگیر کے لیے ہے تو یہ دو باتیں جو میں نے کہی تو انہوں نے میرے خلاف ایف آئی آر کر دی ہم نے ان کے خلاف ایف آئی آر کر دی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تو بھاگ رہے ہیں لیکن ہم گرفت میں آ گئے اور ہم کو ساتھ دن کے لیے جیل کی ہوا آگے آنا یہ حالات ہیں ہمارے یو پی کے اندر آپ بھی ہمارے بہت سے ساتھی ہم سے سوال کرتے ہیں بولی صاحب سنت پہ بولتے ہو اس پہ بولتے ہو اور آپ خود داڑھی اتنی چھوڑی رکھے ہوئے کئی جگہ سوال آ یہ بھی ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی پریشانی ہے اگر میں ابھی داڑھی اپنے حال پہ چھوڑ دوں جس دن اگر ایسا میں کروں گا اسی دن تین سال کی اور پانچ سال کے لیے جیل میں پوٹا لگا دیا جائے گا مجھتے. یہ حالات ہیں ہمارے ساتھ مجھے شوق نہیں ہے کہ سنت رسول کو ہم نالیوں میں پھینکے ہمارے ساتھ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب پین شرٹ اور ٹائی پہنے چل رہے ہیں جس دن یہ کرتا پائجامہ اور ٹوپی میں آ جائیں گے ان کو بھی اٹھا کے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا جو آدمی جس لائن میں کام کر رہا ہے کام کرنے دو اس کو اعتراضات مت کرو اصلاح کرنے کی کوشش کرو میرے ساتھ میں ہیں میں جانتا ہوں اس لیے بتانا پڑ رہا مجھے کہ لوگ مجھ سے سوال کر کر کے مجھے تنگ کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں میں بکریاں بھی جب پیدا ہوتی ہیں تو وہ اہل حدیث ہوتی ہیں اور وہ بحث کرنا جانتی ہیں ہاں یہ اچھی ہے عادت ہے تمہاری تحقیق کا جذبہ ہونا چاہیے پوچھنا چاہیے اندھی اچم بک منہ نہیں جو کہہ دیا مان لیا عورتیں سوال کیا کرتی تھیں اللہ کے نبی کے زمانے میں مرد سوال کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں عید کے دن یا کے دن اللہ کے نبی نے خود بہ دیا شر شباب تو سب سے زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا عورتوں نے کہا کلنا وہ بیما جمع کا سے رسول آگے بعد میں بولنے دوں گی پہلے یہ بتائیے کہ عورتیں جہنم میں گئی کیوں تحقیق کیا کرتی تھیں عورتیں آئے اللہ نبی پہلے بتائیے کہ آپ یہ بتائیے کہ عورتیں جہنم میں کیوں جل رہی تھی وجہ کیا تھی سبب کیا تھا علت کیا ہے وجہ بتائیے آہ اللہ کے نبی نے جواب دیا تو پھر نلان بک پھر نلاشیر تم لالو تان زیادہ کرتی ہو اپنے شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو اس وجہ سے میں نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا عورتوں کو یعنی عورتیں جب مجمع میں سوال کر لیا کرتی تھی پردے کی اور سے سوال تحقیق کا جذبہ تھا تحقیق کے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے اور اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے اب نہیں کہہ کہ دیا وہ پتھر کی لگی یہی مانیں گے مجھے بتاؤ آج محبت رسول کے دعوے ابھی تک شادی کیوں نہیں کرتے ہو اللہ کے رسول مجھ کالے سے کون شادی کرے گا ایک لیٹر لکھوایا اور اس کے اوپر لکھا حاضر من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اس لیٹر کو لے کر مدینہ کے اس کونے میں فلاں پلا جگہ ایک صحابی کی بڑی حزین و جمیل لڑکی ہے اور یہ لیٹر میں لکھ کے دے رہا ہوں میرا حکم ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دے بیب اس لیڈر کو لے کے جا رہے ہیں دستک دی دروازہ کھولا پا آپ نے کہا کیا بات ہے کہ محمد رسول اللہ نے یہ لیٹر دیا ہے اس لیٹر کو اس نے کھولا جس کے اوپر الفاظ یہ تھے کہ ہاج ہی رسال تم جان بحمد ار رسول اللہ یہ نہیں تھا کہ ہاج ہی رسال تم جان بحمد اب نے عبد اللہ نہیں تھا بلکہ جا من جانب محمد رسول اللہ یہ لیٹر اللہ کے رسول کی طرف سے بحیثیت رسول اللہ دیا جا رہا ہے سلام ہو سلام علیکم تم پر سلامتی ہو میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اپنے گھر کی یافین و جمیل لڑکی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کر دو صحابی نے دیکھا اس کی شکل کالا کا لوٹا آدمی میری لڑکی نے کبھی اپنی آن چولہا نہیں جلایا اور اس کی آنکھوں میں دھواں جائے گا یہ غریب آدمی دروازے کو بند کر لیا بالکل نہیں میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے بالکل نہیں کر سکتا لڑکی نے اندر سے آواز سنی دوڑتی ہوئی آئی کیا بات ہے ابو کہا یہ لیڈر اللہ کے نبی نے دیا اور کا اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دو میری ناز و نخروں میں پلی ہوئی یہ بچی جس نے کبھی چولہے کی طرف دیکھا نہیں اور اس کی یہاں لکڑیاں بھی پھاڑنا پڑیں گی روٹی بھی پکانا پڑے گی میں نے کبھی تو اس سے یہ کام نہیں لیا پھر میں اس کے حوالے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیسے کر دوں لڑکی نے پورا لیڈر پڑا اور لیڈر پڑھنے کے بعد کہتی ہے اے ابو جان اسلام لانے کے بعد ہم اپنی مرضی کے مالک کہاں رہے مومن ہو جانے کے بعد ہم اپنی مرضی کے مالک کہاں رہے ہم نے تو اپنی زندگی کی لگام و باغ ڈور کو جناب محمد رسول اللہ کے حوالے کر دیا یہ اللہ کے نبی نے من حیث بشر نہیں بلکہ من حیث رسول حکم دیا ہے اور اگر حکم نہ مانو گے تو جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤں اے ابو جان آپ کریں نہ کریں میں محمد رسول اللہ کی نافرمانی فرمانی نہیں کر سکتی اور مجھے منظور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے میں اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں